دروازے کو بند کو بند کر کو بند کر مہینے میں ایک دن ہمارا ماہوار اجتماع ہوتا ہے کل رات کو تھا کل مغرب سے شروع ہو کر آج سوا نو بجے ساڑھے نو بجے تک جاری رہنا تو اس کا اعلان ہم کرتے رہے سب ساتھی اس کو یاد رکھا کریں جی اللہ فردوس میں ہمارا سر کا جلسہ ہوگا جی مگر شاہ مگر شاہ بیان شاہ کے بعد کھانا ہے تو اس میں شادی تشکی کرانا ہے پھر مدینہ مسجد میں مسجد فردوس میں مگر شاہ سالے میں لکھے کہ ڈنمارک میں ایک سیرت کانفرنس کوئی اللہ کا بندہ ہمت کر لے کر لے ٹھیک ہے جی بورچی کو بلا کر دو دے کے یہیں پکانی چاہیے گھر پر کیا خیال ہے جی؟ کا بورچی دیکھے نا جی کوئی قریبی بورچی ہے اسپر کا دم پختہ پکانے والا آدمی ہو جس کا تجربہ دم پختہ پکانے والا یہ تو چھان میں یہ جو یخنی میں ابالے ہوئے چاول کے اوپر چھانتے ہیں یہ ہاں اچھا اچھا اس میں تو ایک انداز رکھنا ہوتا ہے چاول پک گیا اتنا سے پانی ہو اس کا پٹھانا آدمی کو تقریباً غور کرنا سکے براتا کتنا پانی ہو جائے یہ کتنا دیر ابالنا چاہیے چاول کو ایک بار دیکھا پکا ہوا تو اس نے تین دانے تین کڑی اس کو کہتے تین تین کڑی پھر دوبارہ اٹھاتے ہیں پھر وہ دو ایک دوڑ رہ جاتی ہے پھر دوبارہ اٹھاتے ہیں ایک درمیانی ہی رہ جاتی ہے تیسرے درجے پر بس پورا پکا ہوتا ہے تھوڑا سا نیچے اس کے نظارے تھوڑی دیر ہوتا ہے تاکہ وہ اندر اس کی جو ہے بڑاس کو کچھ دیر دبایا رکھے صحت نوکت ہے کیا تھا محمد رسول اللہ رسول الکریم عدرت میرے فاروق رضی اللہ تم نے کہا خان کا کھانا بہت تکلیف دہ ہوتا تھا سوکھی روٹی ان کا تیل یا ایک سالن کبھی کپڑے تبدھوں والے کھانا مساکین درویشوں والا مکان حضرت چونپڑا پانپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے بات ہے کہ پہلے دو خلفا مزاج شریعت پر رہے ہیں اور دوسرا دو خلفا حدود شریعت پر رہے ہیں تو پہلے دو کے پہلے دو کے طرح زندگی سے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ کرنا چاہیے ہم؟ اور دوسرے دو کی زندگی سے اتنا کر سکتے ہو اس سے ذرا نہیں کر سکتے اتنا کر سکتے اتنی گنجائش ہے ہم؟ پاکستان دو اخلافاج ہیں وہ مزاجی شریف پر ہیں اس لیے عضرت البکر صدیق رضی اللہ تعالی نے خلافت کا معاوضہ تو لیا ہے کہ بعد میں پھر مشکلات میں پیدا ہو جائیں آنے والے لوگوں کے لیے لیکن وفات کے وقت اپنا باغ بیچ کر ساری تنخواہ واپس کی ہے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 باوجود اس بات کے عمر فاروق عزی اللہ عدمی شہید ہوئے ہیں لیکن وفات کے دس سال بعد کسی نخاب میں دیکھا ہے ایک پسینہ پوچھتے وار ہیں تو کہتے ہیں کہ ابھی ہی میں خلافت کے حساب سے فارا ہوا ہوں دس سال خلافت کی تھی اور بکرجی عزی اللہ آدمی کا موجود حاکم ہونے کے حساب کتاب نہیں ہے موجود کے حاکم ہے حساب کتاب نہیں ہے بغیر حساب کتاب کے لوگوں میں شمار ہے پہلا دو خلافہ وہ مزاجی شریعت پر کسی نے کہا کہ امیر المومین آپ بھی اچھا کھانا پکا لیا کریں وفد آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کے پاس ان کے لیے کھانا پکتا ہے جو باہر ملکوں کے لوگ آتے ہیں وفد آتے ہیں حکومتوں کے تو اس کھانے میں آپ بھی بیٹھ جایا کریں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 اتنے ڈرتے بھی تھے کہ ہمارا نہیں کہنا کہ انہوں نے کہا ہے تو انہوں نے ان سے بات کہی کہ آپ کا کھانا جو ہے وہ بہت سخت ہے تکلیف والا ہے اور کپڑے آپ کیسے ہے آپ کا معیار زندگی طرح زندگی ایسے ہے تو, تو فصوات ہو گئی ہیں اس کا ہم نے کہامیہ کی آمدنی کافی زیادہ ہے آپ انہیں معیار زندگی کو اونچا کریں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 اور ایک دفعہ سوکھی روٹی تھی تو اس میں جس ڈبے میں گھی وغیرہ ڈالتے برتن میں وہ برتن خالی ہوتا نیچے نیچے تل چھٹ یعنی اس کا جو نیچے بچا کچا جو ہوتا ہے یہ رہا ہوا تھا تو روٹی کے ٹکڑوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خود بھی آپ نے خوب مزے لے کر نوش فرمایا اور باقی لوگوں کو بھی آپ نے عطا فرمایا اس آدمی کو تجربہ ہے بس بتاؤ گے دوسرے کو بجلاو اسی طرح سے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 تو سکھان پر دو سالن جمع کیے ہیں میں نے کہا جان ایسی بات نہیں تھی گوشت جو ہے وہ تھا کمزور جانور کا تھا اس لیے وہ آدھی قیمت پر دکھ رہا تھا دو درم کا میں گوشت کیا کرتا تھا آج دو درم کا گوشت ایک درم میں مل رہا تھا تو گوشت کمزور تھا اس لیے ایک درم کا میں نے گوشت دیا اور ایک درم کا میں نے گھی لیا تو خرچہ اتنا ہی ہوا ہے یہ کا نہیں ہوا خدا خرچہ تھا جتنا بھی ہوا ہو سالن یہ دو ہیں میرے ایک مہمان آیا کرتے تھے اللہ والے مہمان آیا پیڑ سایا کرتے تھے کبھی کبھی سال میں ایک دفعہ تو یہ شریعت کا مسئلہ ہے سرکار کا مسئلہ ہے کہ مہمان کے لیے آپ جتنا زیادہ چیزیں پکائیں اس پر پکڑ بھی نہیں اور احساب بھی نہیں کھانے کے بعد بچ جائیں تو برکت ہے ایک دم دو دن گھر والے کھا رہے ہیں بے بہسابہ کھانا ہے کتاب کے بارے. تو دو تین چیزیں دو تین چار چیزوں کی پکاتا تھا تو بس پکڑتے ایک روٹی اور تھوڑا لے کر باقی کسی کو ہاتھ نہیں لگاتے کافر میں جو مار دی ہے مسلمان کو اس میں ایک معیاری زندگی بلند کرنے کی مارس کو دی ہے کہ میرا معیار زندگی کو اتنا اونچا کر دیا جائے اس کے اخراجات پورے نہ ہوں اور اس کے اس کو دکے کھانے پڑے اس کو پریشان ہونا پڑے اور اس کی ساری پالیسیوں کو تبتیبوں کو شکست کرنی ہے معیار زندگی کو پس کرنے سے ہم اس کی غیر ضروری چیزوں کو کیوں استعمال کریں الطاف صاحب اس کے بعد پہلے تو میں علماء اور مسلم وغیرہ کی مجلس میں جا کر ان سے کہا کرتا تھا کہ میں تفسی وغیرہ نہیں پیتا ہوں میرا گلا خراب ہوا کہ میرا گلا خراب ہوتا ہے ٹھنڈ چیز سے مجھے میرا گلا پکڑا جاتا ہے اور وہ چیز جس کے اندر یہ ہو سوزش ہو اسے آپ لوگ ریٹیشن کے سوزش والی چیز برداشت نہیں کر سکتا تو پہلے تو میں یہ کہا کرتا تھا اس کے بعد میں خدا یاد دلایا کرو کہ ان سے کہا کریں گے کہ یودی کو مسلمان کی بمباری کا چند ہی دے تو ہی پی اس کو. اور کتنا بڑا مفتی کے من ہو کتنا بڑا ملو, ملوڑ کے بن ہو اس بات کو مجھے یاد دلایا کرو یہ میں ضرور کہا کروں میرے سے کس کو تی اس کو تو استعمال کر اور تو کافر کو مسلمان پر بمباری, بمباری کا چندہ دے اقل ہی نہیں ہے شعور ہی نہیں ہے کہاں کافر کا معصوم اجنٹ بن کے ساتھ. کافر یو آر پینڈنگ لائف ایز اینوسٹ ایجنٹ آف دی کافر کافر کے معصوم نمائندے بن کر زندگی گزار رہے ہو اور اپنی کوتا سے کوتاحی سے بے خبر پھر رہے ہو ڈاکٹر سیاض صاحب اشتہارا مفتی جو فتو دے رہا ہے یہ دایا پر اور شامی پر فت دے رہا ہے اور ادایا شامی کھزوری جو ہے وہ مسلمانوں کے عروج روج کے زمانے کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں جس وغیرہ غالب تھا کافر مقدور تھا ان میں بھی لکھا ہوا ہے کہ فولاد دنیا اسلام والے کافر پر فولاد نہ بیچیں تو ان مفتیوں کو ذرا کلانی چاہیے نہ کہ اس کو ان باتوں کو سوچیں کیوں فولاد نہ بیچیں اس کو عسری قوت حاصل ہوتی ہے مفتی صاحب عسکری قوت اس کو حاصل ہوتی ہے یہ لکھا ہے کتابوں نے کہ فلاد میں بیچے ہاں جی ہاں کتاب پہلف کا انہوں نے کتاب سیئر کتاب و سیر کے ساتھ تعلق ہے اچھا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 تو واپس جاتے ہوئے انہوں نے مجھے کہا کہ میں صدر پاکستان سے ملوں گا کہ سادہ ساتھ بھی تو نے بتایا کہ اس نے کہا کہ یہ قائد اعظم کے ان دوستوں میں سے کہ مجھے اسے خط لکھا تھا کہ ہیلپ می وتھ سلور بلیٹ کہ میں نے جنوبی میں میں نے افریقہ سے ممباسا سے تو کافی پیسہ اس کو بھیجا تھا تاریخ پاکستان کے لیے تو اس کی اس کا نام پاکستان کے محسنوں میں تھا تو واقعی وہ ہم سے رخصتوں کا تین چار دن بعد گیا تو کراچی میں کسی جگہ پر اس کا صدر پاکستان کے ساتھ ملاقات تھی اس کی تصاویر بھی اخباروں میں شائع کی تو زیادہ وہ تو پیسہ ہے مودی صاحب مفتی صاحب جس کو تو سارے کو جمع کر کے جھاڑو کے ساتھ اپنے ملک سے اور کافر کی جولی میں ڈال دیتا ہے اس کو بمباری کا چندہ مہیا کرتا ہے اور تیرا فتویٰ کرتا ہے آج ایک ڈاکٹر صاحب نے ہمارے سلسلے میں اس نے لکھا ہوا تھا کہ یہ جو میڈیکل کمپنیاں کھانے کرتی ہیں اور وغیرہ دعوتیں کرتی ہیں مفتیوں نے فتح دیا ہوا ہے کہ یہ جو ہے تو کاروباری نقطہ نگاہ سے اور شادی نقطہ نگاہ سے یہ جائز ہے میں نے کہا مفتیوں کی ایسی تیسی نی? یا یہ ہمارے علماء ماں اور ماں شائف خرا قابر کسی کو گالی سے تو ایسی تیسی کے تیسی تیسی کے مطلب یہ پٹان کہتے مور قرا سے نی?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 بکری بیچ کر گائے بیچ کر بھینس بیچ کر مکان بیچ کر ان کے علاج کے لیے آیا ہوا ہے اس سے چھینتا ہے کمپنی والا اور سے چھین کر ڈاکٹر کو شراب پینے کے لیے پیسے دے رہا ہے हैं? اور دوسرے کے پیٹ کے تنور میں مرغا ڈال رہا ہے हैं? اور چھینو سے رہا ہے تو یہ فتوا دیتے ہوتے ہیں نجی. امین کے فتو کے ساتھ کیا ہے آپ تو صحیح کو سوچے جس کے بیچ کی بنیادیں ہیں یعنی اس مفتی صاحب کے لیے میں دعائیں کرتا رہتا ہوں اس کی بیماری کی چھپا کے لیے باقی ساری باتیں کرتا ہوں اس کو میں نے کام والے کیا ہے ایک ادھر تھالمی کا وہ نکالو اور اس کو ایک دو سال سے اس کو میں نے والے کیا آج تک نہیں کیا اس نے تبیز غصہ ہے سب میں اسے نکالتا ہوں پھر میں نے کہا تو اس فتوہ کو نکالو جس میں فلسطین کے لوگ زمینیں بیچ رہے تھے یہ اور دیوبند والوں انہوں نے فتوا کچھ علماء نے کہا کرنے بیچو انہوں نے جانظر کو فتویٰ بھیجا دیوبند کو فتویٰ بھیجا دیوبند والوں نے فتوا نہیں دیا انہوں نے اپنے سرپرس کو بھیجا رشید صاحب اور اللہ علیہ کو بھیجا انہوں نے سارے علماء مسے کو پھیلایا اور پھر جمع کر کے ان سے رائے پوچھی علماء ایران ہے کہ یہ اتنا آسان سا مسئلہ ہے کافر پر چیز بیچ سکتے ہو اس چیز خرید سکتے ہو اگر صاحب اتنے اس کے لیے تکلیف برداشت کر رہے ہیں انہوں نے کہا کل اگر یہودی یہاں اپنی ریاست کا دعویٰ کر لے پھر کیا ہوگا زمینیں خریدتے خریدتے کرو اپنی اکثریت کا اور اپنی ریاست کا دعویٰ کر لے کہ زمین بھی اس اتنے زیادہ میری ہے اور تعداد بھی میری کثرت سے ہے پھر کیا ہوگا انہوں کہا یہ خطرہ تو ہے تم نے کہا خطرے کے پیش نظر خط والے کر بیچو کہ ان کے اوپر زمینیں بیچنا حرام ہے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 ان ذائقوں کو اور نئے سوشل کے بچوں کو جان بوجھ کر ترک کیا ہے چھوڑا ہے الطاف صاحب اب شہر پڑ الف صاحب کھڑے ہو اس کے فیم کا پریچر کیوں چھوڑا جی بیٹھے جی. اضر بولو سر رحمۃ اللہ علیہ بنوری فرماتے تھے کہ میں جب نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا وہ بیان فرماتے کہتے کہ شاہ شاہ شاہ شاہ تو کہتے کہ پڑھ شعر یوزف شاہ شعر پڑھ تو کہتے عربی کشمیر ذوق عربی کا شہر ہوتا کہ وہ جس بیان میں عربی کا شعر پڑھنا چاہ رہے ہوتے تھے اس کو میں پڑھتا تھا پھر بڑے خوش ہوتے تھے کہ میرے کل میں جو بات آتی ہے پرواز ہو رہی ہے پر پروارت ہوا جی ہمارا شہر کتنی دفعہ سنایا جی پڑھو جی ٹھیک کرو شہر چن لیا سارا جہاں پیار نہ کرنا دیا تو یہ بات تھی چھوڑا سب کچھ خلافت میں ہوتے ہوئے دنیا میں بائیس لاکھ مرب امین کے وسائل میں فاروق عدل کی خلافت بائیس لاکھ مرب امین پر ہوئی ہے پاکستان کا کتنا رقبہ ہے یہ سات لاکھ مرباسی بارے ہماشا کو یاد جی آٹھ لاکھ مربع کلو میٹر ٹھیک ہے میل نہیں آٹھ لاکھ مربع کلو میٹر یہ پانچ لاکھ مربع میل ہوئے جی پانچ لاکھ مربع میل ہوئے یہ پانچ لاکھ مربع میل ہوئے اور ساڑھے چار پاکستان جو ہے اتنی بڑی ان کی خلافت تھی اس کے وسائل آج میں اور وسائل کے مالک جو ہے اس نے اپنے آپ کے ایک جھونپڑے میں اور تکوندوں والے لباس میں اور سو روٹی کھانے میں اس اپنے آپ کو آدھی بنائے ہوئے یہ وقت میں تو مقدمے چابیاں لینے کے لیے گئے ہیں تو اس وقت ان نے کہا کہ کھانا تو میں ابو بیدا بن جلا کے ساتھ کھاؤں کیونکہ ماگ کے کمانڈر ان چیف وہی تھے تو انہوں نے کوشش کی کہ کسی اور کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں تو جدہ اچھا ہو کھانا اسی کے ساتھ کھاؤں تو ان کے جب کھانے میں گئے دونوں نے ایک, ایک فونے سے نکالا اور اس میں روٹی پکا کر خشک کر کے رکھی ہوئی اپنے پاس تو اس کو لے کر پانی میں بگویا اور یہ فخر کی ترتیب پر اور بیدہ بن گراہ رہ ضلع فاروق اس لیے نے فرمایا تھا کہ اگر ابو اب بن جراح زندہ ہوتا تو میں اس کو بغیر مشورے کے اپنے بعد خلیفہ نامزد کرتا ہوں لیکن اب جو ہے تو میں خلیفہ نامزد کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لیتا یہ چھ آدمی تمہارے لیے چھوڑ کر جاتا ہوں انہیں یہی نامزد کریں گے تو پیار نہ کرنا یہ دل کہتا رہا کہنے دیا چل لیا میں نے تو میں سارا جہاں رہنے دیا میرے بھائی زندگی ہے ہو ہو. اس کے تذکرہ کرنے کا اتنا نشہ ہے تو اس کے اختیار کرنے کا کیا اچھا نشہ ہوگا جی اور وہ لوگ پر کس پاہے کے لوگ ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ جس جو آدمی پکڑ کے راستے کو اختیار کرتا ہے وہ اپنی خواہشات کو مٹاتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اس کو اللہ تبار تعالیٰ کچھ ایسے عطا فرماتا ہے کہ جس کے آگے بڑے بڑے, بڑے بادشاہت کے تخت اور دس دس عورتوں کا رشتے میں آنا یعنی وہ سارے اتنا فرمزان نہیں ہوتا اتنا اس کو حلاوت نماز دی جاتی ہے حلاوت ذکر دی جاتی ہے حلاوت مناجات دی جاتی ہے پورا مال و جازی لگتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کے تعلق پر مار پھٹ کے اور کیفیار کے دروازے کھلتے ہیں تو اس پر آدمی ساری دنیا کے بادشاہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اجتماع والا کافی بھاری گزرا ہوتا ہے کافی کام کی ہوتا ہے جی؟ اس, پر اس کے بعد میری مجس میں اتنا زور نہیں ہوتا کہ کیا La La Ha In-Namma La La Ha In-Namma La La Ha